سميل العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه كلا بل, بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناغرة إلى ربها ناغرة ووجوه يومئذ باقرة تظن أن يفعل بها الآخرة كلا بل إذا بلغت الثراثي وقيل من راه وذن أنه الفراق والزفت الصاق بالصاق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يطرق السلاق فَلَمْ يَكُنُ لُتْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَارَ وَالْأُنْسَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى إِنْ يُقِيَ الْمَوْتَى اللَّهُ بُلْعَلَمِينَ آدم علیہ سلا سلام کو اس زمین پر بھیجا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر جو ہدایت تمہارے پاس میری طرف سے پہنچے گی جس بندے نے اس کی اتباہ کر لی اور پیروی کر لی فلا او کن علائی ہند بلا نہ تو ان پہ روزے رکھ کوئی ڈر اور خوف ہوگا اور نہ ہی اپنے گزرے ہوئے ایام پر انہیں کوئی افسوس ہوگا نہ وہ ہم زدہ ہوں گے بلکہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں اور اللہ رب العالمین کی رضا رضامندیوں اور خوش ندیوں کے اندر ہوں گے اور وہ شخص جس نے ہدایت کے آ جانے کے باوجود اس کو نہ مانا بلکہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا رہا اور اپنی اقروی زندگی کو سنوارنا اور بنانا وہ بھول گیا تو یقیناً اس کے لیے آخرت میں برا انجام ہے اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اللہ ابوالماتے ہیں تبارک اللہ بھی قدیر اللہ بڑا بابرکت ہے اسی کے ہاتھ میں بادشاہ کو حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا بہت اچھی طرح سے ثابت ہے اللہ کو اضاف ہے کہ اس نے خالق الموت والحیات زندگی اور موت دونوں چیزیں پیدا کی ہیں سبب کیا ہے لیبلو کم او کم تاکہ اللہ رب العالمین یہ معلوم کرے کہ تم میں سے عمل کرنے کے اعتبار سے اچھا آدمی کون ہے یہ دنیاوی زندگی اللہ عبد الحرام نے اسے ایک امتحان کا بنایا ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اچھے اور نیک اعمال کرنے والا اعمال کے اعتبار سے اچھا اور بہترین انسان کون ہے لیکن اللہ تعالی خود ہی اس بات پہ تبصرہ پہناتے ہیں کہ انسان اس کی صورت حال یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کو سوارنے اور بنانے کی بجائے دنیاوی زندگی کو سچی جی دیتا ہے اور اس کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے کہ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ پرمایا کل بل خبح تمہاری صورتحال یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو زیادہ محبوب رکھتے ہو وہ سر ارو اور دنیا سے محبت کرتے ہوئے آخرت کو بھولا بیٹھتے حالانکہ آخرت کا دن تو ایسا ہے وجو ہوئی یوم ناظرہ اس دن کچھ چہرے کرو تالا ہوں گے خوش و قرم ہوں گے الا نہ ذرا اللہ رب العالمین کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے وہ وجو ہوئی اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جنہوں میں منہ بسورا ہوا ہوگا کہ یہ پہلا پیسہ پھیلا اور یقین ہو جائے گا انہیں کہ آج ان کے ساتھ سبھی والا معاملہ کیا جائے گا کل بالا کا چھکتا رہا گھر کے جیسا بھی ہے جب شام حلق تک آ پہنچے روح کے قبل ہونے کا وقت آ جائے اور وقیل من را دائم آئے اس کے ارد گرد ڈاکٹر دھوکہ ما اور دم کرنے والے اس کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوں اور وزن انفیرا یقین ہو جائے کہ اب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے کا اللہ سے ملاقات کا وقت آن پہنچا ہے وہ صاف واقع اور پنڈنی آپس میں جڑنے لگیں کا یہ علم تھا اور اللہ عب العالمین کی طرف جانے کا اعلان کر دیا جائے تو اس وقت یہ اللہ تعالی سے توبہ کرے تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ پھر کہا جائے گا فلا ولا اس نے اللہ عبر عالمین کے اقامات کی, کی تصدیق نہیں کی ہے اس نے نمازوں کو ادا کیا والا کن کل بلکہ یہ جھٹلاتا رہا اور منہ پھیرتا رہا ابھی بھی یہ تکبر کے ساتھ چلتا ہوا اپنے اہل حیات کی طرف جاتا تھا اولا لَكَ فَأَوْلًا اولا لَكَ فَأَوْلًا تیرے لیے ہے پھر ہلاکت ہے پھر ہلاکت ہے پھر اور بار بار ہلاکتوں کا احیان ہے آیا سب الانسان کا صدا کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا یمنا کیا یہ نفا نہیں تھا تم مکانہ اعلیٰ پھر ہم نے اس کو جمع ہوا خون بنایا تھا فا فا اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑے افسنند میں تخلیق کی اللہ نے دو قسم کے افراد مذکر اور معنت مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے علیہ شا تھا کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالی مردوں کو اٹھائے انہیں زندہ کرے اور ان کا حساب کتاب لے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عما منصوبہ مقام اور ابھی ہی وہ نہوا فل جنت جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے سے ڈر جاتا ہے اور وہ نہوا اپنے آپ کو خاحشات سے روکے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو چلانے والا بنتا ہے فن الجنت الما <الْمَعْوَى> جنت ہی ایسے آدمی کا ٹھکانا ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینے کی تیاری نہیں کرتا ہے یقیناً اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے سیدہ سید آئے کا صدیقہ تعالیٰ بیان خلاقی نے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا من خرو دیگا خوش دیگا جس آدمی سے اللہ تعالیٰ نے حساب دے دیا وہ ضرور آزاد کیا جائے گا وہ اللہ کے آداب سے نہیں بچ سکے گا ایسا رضی اللہ تعالی, تعالی منکوٹی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید تو قان امین پہ یہ نہیں کہا ہے کہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں لیا گیا اس کا نہایت آسان حساب کتاب ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو صرف اللہ رب علیہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش ہو کر صرف پیشی والی بات ہے ورنہ اس میں نصاب کتاب کا تصویر ہی نہیں ہے آسان حساب تو یہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا اس کو اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا اور گا کہ میں نے تجھے کھلا خلا نعمتیں عطا کی تھی اور دنیا میں بھی میں نے تیرے عیوب پر تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا اب بھی میری رحمت سے جنت میں چلا جا یہ ہے آسان کی بات اور فرمایا وہ اما منوقل <الْحِسَاد> لیکن وہ آدمی جس کا منافصہ شروع ہو گیا جس کے ساتھ اللہ تعالی نے سوال و جواب شروع کر لیے اللہ تعالی نے پوائنٹ آؤٹ کر کے باتیں پوچھنا شروع کر دی کہ بتا میں نے تجھے کیا تھا میں تیرا مالک و خالق تھا تجھے رزق اطا کرنے والا تھا تو میرا دندا تھا تجھے ساری صلاحیتیں قوتیں توانائیاں جوانیاں عقل و دان اس و مل کے ملکے. سارا کچھ میں نے تجھے عطا کیا تھا بتا میں نے یہ کام تجھ کے فرض کیا تھا ت نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے کیا یہ کام میں نے تجھے منع کیا تھا پھر بھی काम یہ کام کیوں کیا ہے جس آدمی سے اللہ ने इस نے اس انداز میں سوالات شروع کر لیے فرمایا گلتی گا وہ ضرور آلات کیا جائے گا وہ اللہ رب العالمی کے حالات سے نہ بچ سکے گا اللہ ہمارا بھی حساب ہے انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی اور حیات حیاتی عطا کی ہے اس کا مقصد اپنی آخرت کو سوارنا اور بنانا ہے اور جو آدمی اس مشن پہ چل نکلتا ہے کہ اپنی آخرت کو درست کر لے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی بنا دیتا ہے ہری سے ہے اللہ رب العالمین نے العالمی فرماتے ہیں یہ اپنا آدم تفرب لعبادتی اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا سدینا میں, میں پوری کروں گا وہ اللہ کا پہلے اگر تو نے ایسا نہ کیا عبادت کے لیے وقت نہ نکالا نماز پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہ ہوا قرآن کی تلاوت کے لیے تیرے پاس وقت موجود نہ ہوا میری عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو مصروف کیے رہا اور نہ نکالا تو یاد رکھنا کا شکل میں تجھے کام کاج کے اندر مشغول کر دوں گا صبح سے شام تک روزی کمانے کے سلسلے میں بھاگتا پھرے گا ادا کا شکلا تیرے ہاتھوں کو کام کاج میں مشغول کر دوں گا لیکن یاد رکھنا شدھ فخر تیری ضرورتیں میں پوری نہیں کروں گا اور جس کی ضروریات اللہ رب العالمین پوری نہ کرے کون ہے جو اس کی ضروریات کو پورا کر دے اللہم لا مانع لما لما ولا معصی منعتا ولا ينفع من اللہ عالیما اللہ جس کو تو عطا کرے اس کو اس سے کوئی چھیننے والا اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس سے تو توک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے اور کسی بزرگ کی بزرگی رے مقابلے میں ہر چیز فائدہ نہیں دے سکتی اسی طرح جامعہ تر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے فرمایا من کا نصل آخیرہ کو ہوں وہ آدمی جس کا ہم جس کی بنیادی سوچ اور فکر ابین درجے کی وہ ہی جے بن گئی کہ میں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے اللہ رب العالمین کو میں نے راضی رکھنا ہے جس کی یہ سوچ بن جاتی ہے جس کی یہ فکر ہو جاتی ہے جا اللہ غنا ہوب العالمین اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اس کا دل غنی ہو جاتا ہے وہ جمع ہو اور اللہ تعالی اس کے کام کاج کو اس کی مصروفیات کو سمیت کے مختصر کر کے رکھ دیتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقت ملتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے حضور سرد و سجود ہوتا ہے فرائض کو ادا کرتا ہے نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ آدمی جس کا مقصد اپنی آخرت کو بنانا اور سنوارنا ہو جائے جمعرہ شملہ ہُو اللہ دل کو بدی کر کے اس کی مصروفیات کو کم کر دیتے ہیں وہ اچھا دنیا راحبینہ اور دنیا زریل ہو کر اس کے پاس پہنچتی ہے وہ اماں من کانا کی دنیا اور وہ آدمی جس کا مقصد صرف دنیا کمانا بن جائے اور وہ دنیا کماتے کماتے اپنی آسرت کو بھلا ڈالے یا اللہ ہوں چکر ہوں گئی اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان اس کے ماتھے اور تقدیر میں چھپروں سے کارک اور وہ اس کے کام کاج کاجی دیتے ہیں مصروفیات اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور دنیا اس کو وہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہوتی ہے اپنے حصے سے زیادہ دنیا نہیں کما سکتا لیکن اپنی آفرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن و جیت تو قاری حمید کے اندر بھی بیان فرمائی ہے اور بایا تو لفتحنا علیہم برکات من لا فتح اگر بستی میں آباد لوگ ایمان لے آئے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے بن جائیں اللہ کو ایسے مانے جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے اور اللہ رب العالمین پر ان کا توقع کامل اور مکمل ہو جائے تو اللہ رب العال کرواتے ہیں وقت اللہ سے ڈرنے والے بنے اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے اشتراک کریں اللہ تعالی کی بغاضیں اور نا فرمانیاں کرنے والے نہ بنے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا ایران دیتا ہے فرمایا آکار تو پھر برآن صلابل ارب آسمان و زمین سے ہم ان کے लिए برکتوں کے دروازے کھولیں اللہ کاروبار میں آمدن میں اولاد اور حص میں برکتیں ادا کروائے وغیرہ کما کے لانے والا بہت کچھ کما آ کے لائے گا لیکن اس کے پلے اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا بہت کچھ کب آیا کما کے لانے کے بعد بیماریوں پہ مختلف پریشانیوں پہ فضول ضائع ہوتا چلا گیا کبھی چوریاں ہونا شروع ہو گئی کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا اگر یہ لوگ ایماندار بن جائیں کپڑے والے بن جائیں ہم آسمانوں زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے پھر ان کے لیے برکتیں راج ہوں گی ورؤ ہوں اقامات اگر یہ لوگ تو کو قائم کرتے یہودی تو رات پر عمل پیدا ہونے والے بن جاتے عیسائی انجیل میں نازر شدہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو مانتے تو پھر اللہ رب العال بھی کرواتے ہیں اور بولو جن کو قرآن دیا گیا ہے جو کچھ ان کی طرف عادل ہوا ہے یہ اس کو قائم کریں اس پر عمل پیرا ہو جائیں نہ اکالو من تہتی اور جنی ہند اللہ آسمان سے بھی یہ رزق عطا کرے گا اور گاؤں کے نیچے سے بھی یہ کھائیں گے زمین سے بھی اللہ تعالیٰ یہ رزق عطا کرے گا سب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر بندہ امن پیدا ہونے والا بن جائے اپنی آخرت کی فکر کرے اپنی آخرت کو سوارنے والا بنے اور ہر وقت اس کی خواہش اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دنیا نہ تو آج تک کسی کی بنی ہے نہ کسی کی بن سکے گی بندہ بہت کچھ کماتا اور جمع کرتا ہے لیکن اس کے چلے جانے کے بعد اس کے واسطا اس پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اس کے پسکار نہیں آتا آدمی کہتا ہے, مالی، مالی، یہ بھی میرا, مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے یہ بھی میرا مال ہے یہ بھی میرا مال ہے رسول اللہ کرواتے اللہ ہیں اس کا مال کچھ بھی نہیں ہے اس کا مال صرف وہ ہے ماں اکالا جو اس نے کھایا تو ہو اور اس کے بعد اس نے اس کو حلم کر دیا اور وہ اس کا مال ہے جو اس نے پہنا اور اس کو بوسیدہ کر دیا اور اس کے بعد اس کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ رب کے رابطے میں خرچ کیا اور اس کو آگے بھیجا اور اپنی آخرت کو شمارنے اور بنانے کا ذریعہ بنا دیا یہ تین قسم کا مال انسان کا مال ہے اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے بہانی وارا ساتھی وہ اس کے و راسا ہے وہ اس کا اپنا نہیں جو اللہ دین آمن تندر نتمت ایمان والو اللہ رب العالمین سے کرو اللہ کا تقررہ خوف دل کے اندر پیدا کرو وہ ہر انسان ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے دنیا کے اکاؤنٹ میں تو لاکھوں کروڑوں جمع ہے لیکن آخرت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے کیا کچھ اس نے سب کو کیا ہے کتنا مال کتنا پیسہ اس نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کے لیے لگایا ہے دنیاوی تربیت کے لیے تو بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے بہت کچھ لگایا جاتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے وہ آگے ملنے والا اس کا عمت اور بدلہ حاصل ہونے والا نہیں ہے بلکہ اس کی کل اور اس کی آخرت حقیقت اقروی زندگی ہے جو اس کے مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے سننا قدمت لکھ ہر جان ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے آپ انکوسا ایمان والو رو بھی آپ سے بچو اپنے اہل و حیال کو اپنی اولادوں کو بھی آپ سے بچاؤ وہ خود اہلنا جس آپ کا ادھن لو بڑھ پتھر ہیں غلابن شداد لا اللہ ما امرہن ما اس پر ایسے مزدور سب دل فریف اللہ رب العالمین نے دربار اور داروغے متعین کیے ہیں جو اللہ کی نا نہیں کرتے اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں کسی پر ترک کھانے والے نہیں ہیں وہ انکوسا تم وہ علیم خود بھی آگ سے بچو اپنے اہل و ویال کو بھی آگ سے بچاؤ اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے سوال کرنا ہے اللہ رب العالمین نے پوچھنا ہے کُل رقم و کُل رقم مشکول اور تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے اس کی رعیت کے بارے میں اس کے مات لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا فرج رائن آدمی راہی ہے نگہبان ہے اپنی اولاد پر اپنے اہل ویات پر اپنے بیوی بچوں پر اپنے ماں کا ملازمین پر وہ ہوا مشہور حل اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ سونے دنیا کا کام تو ان سے لیا تھا دنیا میں تو اپنا کام ان سے لیتا رہا ہے لیکن کیا اللہ رب العالمین کی طرف آنے کی دعوت بھی ان کو دی تھی کی؟ کیا ان سے نمازیں پڑھنے سمادان کے روڑے رکھنے اور اپنے مالوں سے زکوۃ ادا کرنے کا فریضہ بھی تم نے ان سے ادا کروایا المر اصول رائے اصل اراقی عورت وہ اپنے خامت کے گھر کی نگہبان ہے وہ یہ مشہور اصول اور عورت سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تیرے خامت کے گھر کو سوارنا اور بنانا اور آپ کی تربیت کرنا وہ تیری ذمہ داری تھی بتا کہ انہیں اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے آخرت کو بنانے کے لیے کیا تگودہ کی تھی اور کیا حکمت عملی آخرت کی خاصیت اپنائی تھی کہ جس کے ذریعے تیرے قامت کی تیرے قامت کی اولاد کی آخرت اور اغروی زندگی بہتر ہوا ہے وہی مشکول افران تھا اس سے ان میں سوال کیا جائے گا اور اسی طرح ہر آدمی ہر شخص وہ اپنے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ اور بلا کو جواب دہ ہوگا تو اس کے لیے تیاری کرنا اور اس سوال کا جواب دینے کے قابل اپنے آپ کو بنانا اس کی مہلت اللہ اور بلا نے ہمیں دنیاوی زندگی کی سورت میں ہزار کیا آج کل بہت کچھ فرق کیا جاتا ہے بہت کچھ لگایا جاتا ہے صرف اپنے جھوٹے مستقبل کو سنوارنے اپنی اولاد کے جھوٹے مستقبل کو بنانے کے لیے اور جس کو اللہ رب العالمین مستقبل کہتا ہے جو زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اخروی اپنی اور ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے بارے میں انسان کیا کر رہا ہے تندور نے سمجھ نکال ہر انسان دیکھے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا کیا, کیا ہے کو انکوشا کم کواہ خود بھی آگ سے بچو اپنے آل اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ بچے کو سکول بھیجنا ہو لالچ دے کر پیسے دے کر کبھی غصے کے ساتھ مار پیٹ کر ضرور بیٹھا جاتا ہے کہ اس کا ایک دن ضائع نہ ہو جائے بنا وجہ سکون سے, سے چھٹی نہ کریں لیکن اللہ رب العالمین کے گھر مساجد جہاں سے جن میں بارہا آوازیں اور ندائیں آتی ہیں اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچتا ہے خریدا حریان الفرا کی ندائیں پونجتی ہیں کہ کامیابی یہی ہے یہاں آؤ نماز ادا کرو اسی نے پڑھا ہے اسی میں है ہے لیکن اللہ کے پیغام کو انولنگ رد کرتے ہوئے हुए ہوئے نہ خود مساجد کا منہ کرتے ہیں نہ اپنی حال اولاد کو کہتے ہیں وہ انکوشا کم وہی کم نہ کچھ بھی بسو اپنی حال اولاد کو بھی بتاؤ اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ والدین کے تابع ہے والدین ان کے مخصول ہیں سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا. ہمارے ہاں کو سمجھا جاتا ہے کہ بس اب یہ دس بارہ پندرہ سال کا بیس سال کا ہو گیا اب اس کو کیا کہنا سیدہ سیلا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہونے کے بعد غلطی کرتی ہیں سیدنا ابو بکر ربی اللہ تعالی عنہ والد گرامی ام المؤمنین آئسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی میری گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر واقع سو رہے تھے ہار گم ہو گیا تھا اور لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جس سے مسلمان مشقت اور تنگی کے اندر آ جاتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا پانی موجود نہیں لوگوں کی باتیں سن کے سیدنا سگیدکر روی اللہ تعالیٰ انہوں کو آتا ہے سنگاتی ہے سیدہ ایسا روی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ کتاب المادی میں موجود ہے مجھے میرے والد نے اتنی زور سے پسلیوں میں مکہ مارا لا مکانی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سردا کے سوئے نہ ہوتے تو شاید میں اسل کے دور جا گیا اس قدر زوردار تھا آپ کیوں یہ کی لاپرواہی کیوں کی اولاد کی تربیت والدین کے ذمہ ہے مرتے دم تک والدین کے ذمہ ہے مسجد میں حاضر ہونے والے ان موجودہ تن افراد کی جو تعداد ہے کیا گھروں میں کوئی بچہ موجود نہیں ہے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے جس کو وہ مسجد میں اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لا سکے یقیناً اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے اکثر پل لگا ہے لیکن حاجی صاحب خود تو مسجد میں پہنچتے ہیں پانچ وقت نماز ادا کرتے ہیں نماز تحت کا اہتمام کرتے ہیں اپنے ماتھے کے مہراج کو چوڑا کرتے ہیں لیکن ان کی اولاد وہ کہاں جاتی ہے ان کی رابطے کہاں بیتتی ہیں جن کہاں بسر ہوتے ہیں کسی بات کا کوئی علم نہیں ہے اسکول میں کالج میں وہ کیا کرتے ہیں ان کی کیا دین شادی کی جاتی ہے ان کی اس نصاب تعلیم کی فلاسفیز ان کی تھیوریز کیا ہیں کوئی رنگ نہیں ہے میرے بچے کی مجلسیں کن لوگوں کے ساتھ نپا ہوتی ہیں دو لوگ ہیں جو اس کی تربیت پر اثر انداز ہوتے ہیں کچھ رنگ نہیں اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے تو کون جو علی اللہ مومن آدمی چار آنکھوں والا ہوتا ہے بڑا بڑا خبر اس کو ہر ایک چیز کا علم ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے کس وقت کون سا قدم تو تورن پوچھا توں وہ نارا صرف خود گنگے شیطان بن کے آگ سے بچنے کی کوشش نہ کرو بلکہ خود بھی بچو اپنی آل اور کو بھی بچاؤ بقوڑھنا سور ہی جا یاد رکھنا اس کا اندر لوب اور پتھر ہے تم دنیاوی زندگی میں اپنی اولاد کا اپنے بیٹے کا اپنی بیٹی کا ہاتھ پاؤں جڑ جانا گرم تبتی دھوپ کے ساتھ گرم زمین پر گوارا نہیں کرتے ہیں. تو وہ آپ جس کا ادھر لوب اور پتھر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھڑکانا ہی ان چیزوں کے ساتھ ہے تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کوئی یہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے دنیا کے لیے تو بہت بہت کچھ کیا ہے اور دنیا بھی کاموں کے لیے بڑی محنتیں بھی کرکتی ہیں کل لا کل تین ہاں بات یہی ہے کہ تم آخرت کو ترجیح نہیں دیتے آخرت کو تدار آخرا چھوڑ دیتے ہو سے پسٹال دیتے ہو اور تاریخی محبتیں دنیاوی زندگی کے ساتھ تم شاید دنیا میں ہمیشہ رہنے کا پروگرام بنائے بیٹھے ہو دنیاوی زندگی میں رہنے کا انداز اس ایسا ہو چکا ہے کہ جیسے اس دنیا میں ہی رہنا ہے جہاں سے نکلنا اور جانا نہیں ہے ایک مسافر جس کو علم ہونا کہ میں مسافر ہوں اور کچھ دیر بعد میں نے اپنی اس سواری سے اتر کے اور اپنی منزل مقصود پہ پہنچنا ہے وہ دوران سفر اپنی اس سواری پہ جس سواری کو اس نے چھوڑ جانا ہو اتر جانا ہو جس سے وہاں پہ وہ لمبے چوڑے منصوبے وہاں رہنے کے نہیں بناتا بلکہ ہر پل ہر لمحہ اس کی فکر اس کی سوچ وہ یہی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے بعد جہاں پہ جانا ہے وہاں جا کے میں نے کیا کرنا ہے جہاں میں نے کچھ دیر ٹھہرنا ہے وہاں پہنچ کر میں نے اپنے لیے کیا سیفٹی پریکاشن کیے ہیں احتیاطی تدابیر میں نے کیا اختیار کی ہیں وہاں کے لیے میری اسٹریٹجی حکمت عملی کیا ہے وہ اس کے بارے میں مطلب رہتا ہے اور یہ آخرت کا راہی ایسا ہے دیکھتا ہے اپنے پیچھے کی جانے کو کہ چلو کیا ہوا میں ہفتے کے بعد چنا کی نماز کو بعد جمع مسجد میں آ کے ادا کر لیتا ہوں کتنے ہی ایسے ہیں جو عید پہ ہی ملتے ہیں آگے پیچھے مسجد میں آتے ہی نہیں وہ حال ان سے تو میں ایسا ہوں شیطان فریب دیتا ہے دھوکہ دیتا ہے خیال دلاتا ہے کہ یہ آج کے دور میں اتنا بھی کر لیں تو بہت ہوتا ہے یہ ایک شیطانی کلمہ ہے شیطانی سوچ ہے شیطانی فکر ہے ایک ابلیسی حکمت عملی ہے جس کو وہ انسانوں کے دماغوں میں داخل کرتا ہے <سؤال> یہ انسان کہیں اپنی آخرت کو نہ سمار بیٹھے اپنی آخرت کو نہ بنا بیٹھے جی دنیا تو بہت کچھ کر رہی ہے اگر ہم نے تھوڑا سا یہ کام کر بھی لیا تو کیا ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر دنیا تو بہت بڑے بڑے کنجر میں ہے چلو ہم نے کنجر نہیں نہ چاہے فنون سب چی کر لیا نا چلو کیا ہوگا ان سے تو اچھے ہیں نا نہیں ہماری منزل ہماری آخرت ہے اللہ رب العالمین کی وہ جنت ہے جس کا اللہ نے ہمارے ساتھ فائدہ پھلایا ہم اس جنت کے راہی ہیں کوئی دو چار قدم چل کے گر گیا ہے کوئی پانچ دس قدم پہ گرا ہے اور ہم چالیس پچاس قدم چل کے اور باہر رک کے بیٹھ گئے ابھی منزلیں تو بہت دور ہے اور پیچھے کی جانے دیکھنا شروع کر دیا کہ میں دو قدم پر گرنے والے سے دس قدم پر رکنے والے سے بہتر ہوں نہیں میری کامیابی یہاں پر بھی نہیں ہے کامیابیاں وہ بہت دور کھڑی وہ ساری زندگی کی جس کو جو ہوگئے مسلسل اور حسب پہ ہم کے بعد حاصل ہونے والی اور وہ یہ ہے کہ مزے دم تک آخر تک انسان ہر ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بنے اور اپنی آخرت کو سوارنے والا بنے یا اللہ یا ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو والا اللہ عمل ہوں اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں یعنی انسان اپنی زندگی کے شب و روز لیل و ہر اس میں گزارے کہ اس کی موت جب بھی آئے جس حال میں بھی آئے اس کی موت اسلام اور ایمان تک کیونکہ انسان جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے ایک آدمی میدانی اراقات میں اونچی پہ سوار ہے کل کہہ رہا ہے اس کی اونچی نے اس کو گرایا اس کی گردن ٹوٹ گئی منکا ٹوٹا فوت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی آپ نے سرایا اس کو خوشبو نہیں لگانی محرم آدمی کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں اس کو احرام کی انہی دو چادروں میں دسن کرو والا تو ہمارا اس کا سر بھی نہیں ڈھانپنا اس کا چہرہ بھی نہیں ڈھانپنا مورم آدمی سر نہیں ڈان سکتا تو میں اسی انداز میں اس کو دفن کرتا کیوں دکھا کل قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتا کہتا اٹھے گا آج اس کی موت واقع ہوئی ہے تلبیہ کہتے ہوئے کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا اتنے ہی ایسے ہیں جو گاڑی کے سوار ہیں گانا گنگنا گن رہے, رہے ہیں اور چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہوا موت معاف ہو اسی حالت میں کل قیامت کے دن گنگناتے ہوئے اٹھیں گے کون سے برتے پہ جائیں گے اللہ کے ساتھ میں فعیم نہ ہوں یو براک کل قیامت کے دن جی یہ تلبیا کہتا ہوا اسے شری اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے والا تم تمنا اللہ ونس مسلم تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں ہر زیل ہر کام تمہارا اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہو تاکہ جب بھی تمہیں موت آئے تو تم اللہ رب العالمین کی عدالت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سنخرو ہو جاؤ اللہ عب العالی سجہا ہے کہ اللہ تعالی جین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی برقی قطع کروا دے بایہ عمد اللہ